اور نو کو وہی ہوئی تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنی آمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں